بناتی جانے فقال شارع جارد بدا من الزنا لم يعداض زانی شره قاضی ہوئی زمارہ عمر وهو القاضی الزانی زمارہ پوری شره نهار انشارطا فشرق وشي ذم شری رد من الزنا رد کی عامد رد وجن زنان رد عمل الزنا نے کر چابدار اور باغمانی پر ہسران دا حیم دے واپس سبق درد سردی مقصودہ مقصدہ جوابا جائز دہ بے نافذ واپس جائش نو खबर को तमाम कैमत मानेंगे जनाजे जिनमें वही नबी से फैब्या आले दादरीदियिन ए दादर अलआमत फतबयना जिनाह इब्न कालूक अवगने दान चपले जंदे दहा मौला ने नजीलवर की वलायत साबित कम आना थी यौला सरबम से पाद उमाना मथियानी के इसलिये गंजर इलान कर दी तो गनेवर से ये चीज जारी की वास बने की है कमि कुदरत वाह इन मोरे वो कनजो सरी का वला सरबा ملام جب ملامت مزہ شرد حادر الدین صاحب ملامت جواب مراد نکن جل دے نہ اسلام کا جدوہ جدی خرچہ تبدیل تو لاپتاری کم وقت میں شراو الرمانی جو یہ جنارو سما امرن شراو تے جائز دا حاصل دار جوال شراو الرمانی سان جوال زما مریدی شراو تے میں دو نبی با ن والسلام جنارو السلام واخذ بیرذ راہ ذکر کئی بیرذ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درادر نو مالیو دا بری نہ درید جوات ناس اور اتا کنا علی منا پڑھنا چاہیے بنا یہ ریوات کی ہیں کتاب یہ اشتراک با ہے اب دو اشتراک ہو کے مختلف ہیں نبو مقام نبی صلی اللہ کتاب اللہ یہ ہاں دال جوچی دیدہ لاغو <سؤال> معنی چے شکایت تہ نو شروع جمعہ تا تاوید جماںوں سے مراد <سؤال> سے الیحد پتا نسوا لاووت چن ذکر مذكرت یا تاوید مسوروں سے مراد جنس وراثہ جيڪو صفت مذکر رلا نیں سب کی تاملات نیویں داغو مذکور چ شروعت کی کتاب دا سب کیتاب اللہ وہ حاضر چار چکی خدا سے چرچ کتاب دا ما کہ روز باتیں ڈیڈی شروع کتاب دا لاکی اسرے باتیں جن زمانہ بہترین معنی چ چکہ مکھ من کرے اے اللہ. کیا کتاب اے اللہ. کتاب کتاب رسول مانا دارا, مئت دا دا دارا. دا دا میں دا. شرط اللہ شرد اللہ دیر کام چار میرا شردال میرے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ال ویلاو دے منہ تک اشد اللہ دار جنہ دا شت من عطا کا فرمایا تھا سنن اقان نبی اللہ تک نہ نماز نہ دین انکار بے تخت گے الا شر تو ولا زان فارہ ولا شکی فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم دارضی فطرثن حسدی شت غلط دے ال نما ورنا ورورے معناتا فرق لنا بران و کنا ابدو یہ گن مسائل نے اور دی وجہ امام بخاری ہوئی تو ثابت ہے دو امین فار خیار ثابت ہے کہ خاوذ جان دے قہر بھی نے او کنہرہ جاوندے عابدین کتن کہ مسجد مرشد کے خلاف دعوا کیا ہے ذی خلاف ہے کہ کل دعوا ہے دا جو مغیث سرزی خاون اور وہ کاوند پرواہ تم سری ہے کرما داد رکھنا ابو بکر نے عبدالرحمان علیہ پرواہ کرا دی کہ داو خان عبدا او اسطر رجل لکان حرا احنا تو دل ودت جے ور گئی ددی وجنا میں متصکن کہہ ہے کہ تابع سے ایک خاون جو حری اور کاوند ہوئی عقیلانہ چے آوندی خاون جو اورو موجود اخلاف جنس زیادت دا ملت دا جی مالک دو طلاق دے کر نوکب دیو مانے دو خوابن تمزیق دو طرف و ستا خرمان شنید جیاد لائدرے و طرف وزدے فکر چیزا زیادت قبری کنا قبری او بذیکی دو خرم دو قون و از دو جی خرمان و عبدالفر نشترے نحن اب دیوورکی جا اوقان عبدالما نظر چیزا خزمان صحبہ ایک کو یا کہ ثابت شی کہ بریری خوابن بریری خوابن چی مغیث تے پہ حین دائی تو کعابد و لبیم دیو ستا لبير الاسلام خيره له لان كان زوج عبد طبقير واشتى خيره جلد وزنه جاء ثاون جاء بده بل كان جور كاي دوزن زيادة من خلاطه انه بيقول قبل سير بيان حر والعبد قال ما ادري بابنا لا ما عرفت انا لا بو حاضر لبادين قامت فقال من الله بعض جہاں پردے من علی الاسلاف سا بنا پروار جہاں پانے چھے بید حاضری لیل با جی ان بید ساکن قل بلدہ دموکیم قل بلدہ دموکیم قل بلدہ دموکیم قل بلدہ اور بعض تقیید ذکر گئی چھتا پاک سنت کے تکل الظرر بھی اہل سوک آل بلدہ ہوتا چھتا با جیوالا شیراوڑی اور پتغورت خلصیب پتغورت زبانی مقیم بل بطاعت او چیزوئے در اکیزم بیابد اگران خرصم دا تذیق دا فاری سو قبال بلداؤ بانی ندیانی اللہ تعالیٰ تذیق نو شیئر دیرو نبی جایز دا مسرک دا جمہور جی دے امام بحر فرحمد تیز دا امام بخاری مسرک دارے چی منا بسرد دا مجرد کی دا چی دا مقیم دا اہل بادیر فار شیئ خلصی بلغجرت و بی بل سمسرہ سمسرہ او دلالی رب ادا سات تمہارا او کشر بلا اجرت اور صحت نے قد دین وال نصیحہ اذا بیذا قلبے او نصحہ فقامت اے مسلمان مسلمان پر پہپال کی حد دین وال او کدہ دار نبی رسوا فدی مال میں اصحاب اسرہ قسم جی نہ دولت ثوان دلیل امام مقاری زدی تقید قول دادو اللہ ابن عباس بحر العمد ذکر گئی جا غدا تقید کرے دیو جنوات دی تطاق محمود لکھ دیبانی مرات اگنہ ایدہ کو صورت اجرت کی بیل اجرت تجھنے خیر رائب ایسے اتماعی دفاظت وصول مسلمان تا کئی دا جائز دا او منہ کدبیوی پر شراوی ذکر ربی مرات تجھنے شراوی کی دیشن قرصہ ذکر گئی خل ایبی اعخاض لیبا ارسی جواب جواب جواب جواب جواب جواب تو ماد مسلمان تب بھی کر گئی رقص رشید بدباد سراج تقدیر بیندر قوریت کی مخانا وائرس مخاماری انا بالله نکلو تناری امنہ ابا جو قولا قولا کیتا با لا پر جانہ ولا دیو اوجن لی باقودنی نی ابا دی ما قولو سنہ ما فسل متبدنی ما قولو سنہ ما فسل متبدنی قودنی گینے سمچ لایو احدن بعدن مطلب نے کہ مقیدت اے تو بس لا کو نہو ان دلال بل گجراتو سمساری موبددال تنے بل کہتے یعنی کہ اتنا دلال بل گجراتو ان بل گجرات دامنے بلا حجرتن سیدی قالون كان يا دي حاضر لبادي جايين جايين دا دوچ بضرن تيدا دا چ بضرن دا مقبل بني باجي يوجتين مالا دي و عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله سيدنا ها تا تاني ادي انا تلا ني امر قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي ها كن ني باجين و يقرن ناب ان ادب سرت وجهت کي بيقال ناب کي دي اشارہ کہ دام نہ کو سرت و اجرت کی دا با بلا کرے حاضر نے لبائیں انسان کرے وقت دام کے لیے تو پکڑ لے مبارد لے کے کرا تے رضا کو باڑے تک بے مراد اب الاجرت زدار کے شراب مرنا بن اجرت ابیدو لے جت ندان جے بے مراد بے مراد شراب مرنا اجرت جے دل, دل, دل بازی جاؤ جاؤ ہر ایک کو یہ قیمتی منافع اور بہج جائے نہ چراثار شیخ الحدی وراثتی شرعی شرعی ذیاد شامل شراتم دے وراثتی حاضر بعضن پسصرہ مقید ان فقہ ازوج رسر و بنو ابن شریو ابراہیم للبای و مشترین دا ان دفاع بای مبایدا مشترید وار دفاعہ کے باین پار بے من ظلم سند پار شرا فرمایا ان العرب تقول یہ تمام وہ کہتے ہیں حادث اکثر بہراج السلام علیکم مرات نشلا کر شرا مرات گجرات ويا ذاتنا محمد بن الحسن حدثنا حدثنا مولى طلحه حدثنا نعمان بن محمد قال انا نس انا السلام لا مقيد قيض ترجمه كما يقول شارح الشروات اطلاق مقيد قيض دي بنا كون ابن النباس نو قال ان انت الله لكن نور الشيخ یجب کہ ورنہ فرقات چینی ضربات ترتی جی. کہ بے نافذ کیوں ہو پھسل گئی وہ یہ نہیں متعتب سبب تو بتانا نہیں لفظن کے مطلب طور پر باہر ہے انے والے طرف سے رو قائم مالی لو مطلب ترنا حاضر ہے اچانک ان کو ان نبیعو دین متلقي ان نبیعو دین متلقي تا ایدہ ثلاثه چم ثلاثه گناندار دے حسب ذیل عمل من کے شاری منع کر لو تو آ سین آ اذا كان آدم بيگ استعمال میں چا رہے ہے نا 15 گان یہ پدی ہے تلقوان کویم اذا كان يعلما وهو خلال ذات تلقثرا تو خلال ثل بیا ذا ثقینہ تلقی ہوئی ثقینہ دے کی تغرید مجزدا قادر والے نے ون خلال ہے جو اور عطا کرنا محمد بن بچا نے دعا دعوت دعا اور جب ماما ماریہ کا دین نے اندھیری نبی کا یہ نبی ہرے کا قرآن نام لے جو من طلتوں یہ جو تو سنی پر تھا باب رحمت ہمارا برسائے تمہا سان کی تذکیہ بنوں ہم نبی تمہاری رسول اللہ علیہ وسلم قال اللہ جی حد تاوی مذاکرات اسی جواب تلکی جائز دنتا دا. دا. دا دا دا. دا دا جائز داغے دا دا دا. دا جواب تلقی منتہر جواز طلقی نے دے دے جواز طلقی دے جواز نے جواز کو پر ختمی کی جی بالکل عالم سو پر دار سو پر میں دوا نشی طلقی کرے شی بازار نہ پر مکھے تملونی جی پر بازار نو جی بازار مرتہر منتہم مستعن ان جواز طلقی مراد ہے جاب سوکھ دے جب آل کروا دیمار <تص> ہمم مثلا سنباد کی عادت صباد رواد کی راج لے کر اس رہی کونان مرتبہ عادت صوف داخل سن بازار پارک من مننگ والا شمعہ سن بیرن ترا منقل منگمالو داخل چلا شریمنن اپدے منن رکھتا بن جو مریض جو طرفی تن رسول پر جائے گا علامہ کہتا ہے یہ ہے تلخیص لو لم انتحاء پھر یہ قلنا تن پرباد کی ان ذکر تن میں محمد طہ مار باب کری یہ ہے عادت صوف وہ و بینه حدیث رسول اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت قاصری بعض بالا فرمایا اللہ اکبر اور دار کو شیر و دین جان۔ اور یہاں کا نام بتا دینا تھا نا یا یوں نہ تھا کہ نہیں ہو گیا نا۔ آخر سنت بازار پر کس منڈ آخر سنت بازار کے فارسوں بازار کی فیعونہ انا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بنيت هذا في, في الوادي شروطا لا تحل و هذا سترته بهذه شروطا لا تحل دام الخصفه جنس لا تحل اذا زفر الذاب يذشترت بهذه شروطا لا تحل في الشك ببيع كي ذا شروط تاع شروط حلال نبي والذي وذى سيل القسين هذا يذا والذي حديثه معنيش ذي وذى سيل اور سا ایسا جو مشتدرون فائدہ رہا چاہیے یا پر مقام کہ بے پرے سباع اللہ کا بات ہے رزا یہاں اول مسلم متفق علیہ کم شروح حلال نہیں لاغی و صحیح ہے جو زبان ہے حسون راضی مدبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلط عام احمد طہ کے کرے کی وہ begyn shuru chhalali me dewa tareeqe ne baat legi زما سے تصرف ہے احناب شوافی باتی حنابلہ بات چلیے اختلاف اختلاف کروایا کری ہوں نے ملاقات مکما قدمے سے جب اس نے نواییدم امام پانی میں سبوں کو مارا کر روح بیاہ مشدین نے بھی شہادتیں ਦਿੱتیں ہیں اور البیع باطل موثر تباتر الغا باطل نہیں بہرام ابن شبرتہ ماتقول فی بیاہ مشدین سب کے سے نا اگر البیع جائز اور شرب ہو جائز اور پڑھ جائے گا راوی نے بھی نہ ماتقول تھی بیاہ میں ار دیا جائز موثر تباتر سبحان اللہ جناب امامان العراق اور ظفر بقول کہ یہ ملت مخالف تھی بے سلام امام اہل سنت بھی یہ چتاں میں کہ اوئے نادری میں بولانے ہا پتہ نے چاہیے قد نادری سے پیش کیے مسائل فارا او حدیث میں خد عبداللہ بن ابی العاص کہتے ہیں یہاں میں مشت رائے جملہ نے خبروں سنا میں لا ما نادری میں بولانے جائیں صحیح زما مرغری او دا پیش کو واقعہ جابر رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام وہاں سے لے در مائیں کہ وہ پیش المدینہ دین جا شی وہ پیش بعد چے نا کرنچی نبی نادری نے کہا نا میں نادری لا کتاب دن بھائی فَقَالَ إِنَّهُ عَادَ ذَلِكَ يَعْنِي هَذَا لَا إِنْ فِتْبَادُ شِرَاءٌ فِتْبَادُ بَضَارِكَ ذَرَوْسَ بَيَعْدَ مُسَائِدُ زِيرَاءُ عَادَ هَيْنَن بِتْبَارِ الشِرَاءُ وَأَدَاءُ الثَمَنِ وَيَكُونُ وَلَا تَبِيقَاتُ فَاتَ فَتَ بَذَا وَقْتَ مَرِيدَ بِنَارِ فَقَالَ لَمَّا بَوَ عَلَى فَجَادَ أَبُو وَاسْ أَبُو عَلِيكَ دِكْرِجِنِيرِشِ أَبُو أَبُو عَلَى فابو. فابو إلا أن يكون الولاء لهم فتميال نبي السلام فعر فرائجة النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقصيها واشتريف لها وضعنا في كله نمذكر كله بار بار وجه شكار ظاير لها حديث السريحان مخالب دينها عن باهم مشاركين أظهر وجه لها دين شكار ظايره اشتراف او عظم حصول مشترت له ذرد أو الخذاق ظايره ومناسب ذلك تنبيل صمت شردية تدبيل وغير وظهر جوابات ذلك شدار امر لزجل دنسلی لبا حد دنسلی یہ امانا جیل ہری حکم ورشتراتی جی جزا جائے دنسلی اور راجع ودارا وضع در شرط اور آدمی متلان دے بے عصور مشہد نورا دا لے خصوصیت دے, دے واقعی مقامات کفر شرط مبسل دے بے حال مائے مشہد دے, دے. فدی مقام کی وضع در شرط آدمی متلان دے بے اور آدمی حصور مشہد نورا خصوصیت دے واقعی دے فرد زیاد کینے جو شبانے شرائط نے کا کامل انجار من کا بھی نبی اس میں نکڑی رہی تھی نہ میں کہہ دوں نبی رسول جن بری کی نشات کا اقصد یہ تھا کہ نہ لے۔ ان دفعہ تو تھا انتظار ورثی تھی۔ ازاد ملتاں جب بنےمانے والے محمد افضل قدس جو واقعی۔ بھائی نماز پڑھا لے ہمارا سینہ نہ قطار داجے تو مصطفا رسول جن تنادی بحمدل بحمدلا اور نالے تمک امباد مباد الرجال یہ در خزا اللہ کیاد نمن من آ شہ خزا اللہ اور شرط اللہ خزا اللہ کرے سلام ہند ان من آ تک خزاد اللہ دادا شرد اللہ داد نہ تم نے دین ترے میں ان تمہارے راہ میں منا کا ما تک اور یاد کرتا ہے نہ اللہ نے کتاب قران مالک نہ نے نہ کہ ہم یہاں رہا نہ یاد ہم میں عرب ان کا چریہ جو یادن بتا دیکھ سکل ندیو ندیو کیا اعلان ان ولاہ قالنا ذکر ذلک یکلن سکل ندیو کی بنی ملوہ لمن سکل বলো